جڑا بندہ کسی بڑے امام نے پوچھا جڑا بندہ نماز جنہ کو رہ جاوے ہو جاوے یہ فرماؤ کہ اس بارے شریعت دکی حکم ہے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 یہ بھی دیوانا ہوگی کہ ہی نہ نفع ہونا ہے یا نقصان ہونا نہ نفع نقصان اپنی تھان سے اسا اپنے سونے رب کا حکم پورا کرنا سمجھ آئی نا کہ نہیں آئے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 نا لے کے گئے ممبر فنڈ دلاف بولنا پہلی گل یہ کہ میرا کسی ذاتی جھگڑا نہیں اللہ تعالی دے فضل نہ میں کوئی سارا دن گال کڈے میں انشاءاللہ شاء عزیز اپنے فقیر درویشوں دے پیچھے چل کے اسلام کی تعلیم دے مطابق اس ہی دے س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 فاروق اعظم تو ملے ہے عثمان غنی تو ملے ہے مولا علی تو ملے ہے امام تو ملے ہے فقیر ولی تو ملے ہے کہ صدیق اکبر فرماندے نے اگر میں ان زغ تو فقمونی اگر میں ٹیڑا ہو جاواں میں سدھا کر دیو جیڑا ٹیڑا نہ ہو سکے وہ فرماوے میں نو ٹیڑا ہو جاواں تے سدھا کر دیو تے جیڑے ٹیڑے ہو خرے لے انہاں دے خلاف گل نہیں ہوے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 فارغ ہو کے بہ جانے ساڈے ہاتھوں ہر شا گئی پولی ساڈے ملتان دے بڑے گیلانی اور فلم کلر رکھا پی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 میں انہاں ان کامت بیان کر کر کے زندہ لگا پھرنا انہاں دے نے زندہ پھرنا वा वा کیوں, کیوں شریعت مستفا کوٹ چائے جی انہاں دے خلاف جیڑا زبان کھولے گا دی زبان نہیں رہنی جیڑا شریعت تو مارے انہیں لوگوں زبان کھولن دا موقع خود دیتا دتا وہ ملا مت آپ نو کرے جدو ایسا بولوں گے سڈے خلاف مسال ملامت نہ کرے بول دو بندہ رات نو سو گھر گھر کے کمرے اگر اپنی لت باہر کاٹ کے ستا ہے تے کوئی آن کے وڈ کے ل گیا ہے تے کسور ہوند ہے تو کسور ہوں تندر مار کے ساؤ تینو کہ آخر لت باہر کاڈ یا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 رگڑا پٹی آئے سال میری چشتی تریا خلاف بولنا یزید تیرے واسطے جیدہ اوتری در سال نملے ہوئے ہوں جہاں مول پہلا محرم چڑھتا ہے داخر بھی آدھا جدید پلیت جدید لاند جدید کتا جدید کوئی مر گیا جیدا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 جب ایمان تو نکلے ہیں، فارغ ہوئے ہیں، اس اسلے آل رسول نہیں ہوں ملر ہن کھوتے کتے سور ہر کسے تو ہن برتر کا ہم شر البریہ دے زمرے بچ آ گیا جی میں قرآن کافرا واسطے آخ کہ وہ جانوروں تو برتر نے یہ ہن خون رسول نہیں رب لب اراد ہاں گل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 کم بخت ملوڈیا لانتی وضاحت کی شہدان کا بیڑا ڈوب کے رکھ دیا پارک دی نسل کوئی پل پارکیت مر کے کافر مرتد بنیا بیٹھا ہے کوئی کسے پارٹی ات کے کافر مرتد بنیا بیٹھا کہ اندر میں گلانی ہوں میں فلانا وا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 اللہ اقبال اس حد تک کلندرا نے چڈتا رہا ہے غیر مہذب ہے چٹیاں ننگیاں اللہ میں برت بہ کے ہن علامہ اقبال دی ایک ننگی گل سنو <laughs> <laughs> سکول والے سکول ان کی کمر گارڈ رکھ کے سویرے شام سلامیاں دین نے دے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 ہوں جی کوئی فارسی جاننے والے میں اپنا بھی آنے جب سچی ہے کارگو <Katakata> سچی گل جہی نا باہر اوقات وہ او بندہ ماں پی کرے <Katakata> تو کوڑی لگتی بچہ سی تو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 چل سانو پیسے ہے نبی پاک hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi. کی دان hey, اتنے تک جڑی قوم اپڑ جاوے. اللہ علامہ اقبال کیوں نہ ہوئی مرا hi, hi, hi, hi. کیوں نہ آ کے مرا میں علامہ اقبال دی قبر دکھا میں تساں سلوٹ مار دلامی دیو دیو وہ تھلو آدمرا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 حرام تے حلال جانوروں کی تمیز نہیں بولو جس رب نے جانور تمیز کیب انسان نہیں کرے گا؟, <سؤال> گا کیوں ہوئے مخلوق آلہ کہ اچھا ادنا مخلوق فرق کیا سو ہلال اے اے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 کی کرا گل سیدھی آ جی ہے دکان پہ مولا دے اندر ساری مخلوق نو برابر آخر والا کافر وہ سجو تیری نگاہ دے اندر نہ جانور برابر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 چلو اگر اس حوالے نہیں تو ان سمجھ لو تھری حکومت اکتحری ہے وہ انڈیا والا مارڈر اسا انک دینا اسا جی ایٹم بم تیار رکھے اور میں پوچھنا وا کمیلے دوں پتروں ہندو واسطے کیوں بم تیار کر کے رکھے ہوئے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 بلال تے بلال ورگیا فخر کرے تو فرشتوں آخو فرشتے کیا بنا oh, <متحدث> آ, سبحان, سبحان, سبحان. توجو <متحدث> نہیں فرمائی نے؟ خیر ہوں میں گل سمجھانا کہ غیر مذہب غیر مذہب طاقت غیر فرقیاں تک اتحاد ہو رہا ہیں. ملا, پیر حکومت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 اللہ خدا کہ نہیں اللہ تعالیو کہ نہیں اللہ تعالی حق ہے یا نہیں ہو باطل منگو نا جھوٹا منگو نا تو جی شیتان ن بھی منو تو شیتان کا بھی کرو احترام تو خدا کا بھی کرو احترام مسلمان ہوا گے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 سڈیا ہی کافی نے جدھر انکار کرنے نے نے نے. نے. نے. <سلام> کی قربان ہوئے تو کیوں مرے جن کسی آکڑنا کسے دے کلونا سینہ تاڑ کے کہ ملنی؟ نہیں منگنی قربان ہونا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 من مر لو حق نو من پانی مری لو جی بات لوگ گل ٹھیک ہے کہ نہیں بد مطلب بد فرکے بھابی دو بندی مرزائی چکرال پرویزی فلانے فلانے یہ ہیں باطل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 حق نوارا نہیں باتل چلے سڈا کلندر اقبال بولے بولو جی سبحال سڈا اقبال فرمانا ہے باطل پسند ہے حق لا شریک ہے باقلوری پسند ہو حق لا شریک ہے سرکت میاں نہ باطل نہ کر کبحان سمجھ لیجیے آئی ذرا بول سبحان اللہ اور گل ذرا بول سبحان اللہ سجا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 اور نبی دا گستاخ ہے مسلمان اولی کا گستاخ ہے دیشمن ہے جے جدو سانو آسان احترام کرو میں گولوا دا احترام کرنے توجہ تو نہیں فرمائی نے گل میری سمجھا جی مثال دیکھ کے سمجھاؤں گا سمجھاوا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 بئیمان تو بھئی مان ہی ان دے گستاخ رسول کا احترام کرے گا وہ کوئی مومن مومنٹ نہیں کر سکتا فرمائی आगे। نے आगे। ایک بندہ نبی پاک نے صحابہ نبی پاک سرکار دے گھر والے ساری ماں سیدہ عائشہ پاک نومتا لاوے تے بکواسا کرے صحابہ صدیق اکبر نو گال کڈے کتیا جان لکھ کے رکھے اور انج دے کتے دے پتر دے بارے مسلمان کوئی آکھے کہ انہیں احترام کر ایر چی گل کرا خود بلمان ہوگا کہ نہیں بولو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 بڑا لانتی فکرا جی واجب ہے اگر فاروق کے آزم ہوے اگر فاروق کے آزم ہوے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 ہم مسجد گرا رہے ہیں اسلام آباد میں آٹھ گرا دی ہیں جی جہاں پر اسلام آباد ہے وہاں پر آٹھ مسجدیں گر چکی ہیں اور جتھے جی کفر <سؤال> آباد ہونا ہے پتہ نہیں اتنے کیا چودہ نمبر ہے شاید گل چیتے چکر نمبر ہے چودہ نمبر چنگی مسجد گرائی ہو کہ نہیں گری سچی بولو بڑی پرانی مسجد سکھ قدیمی میں خود اتوں لکھدہ ویکتا رہا چوک شبا ہی آن آن جی اچھا ہے، ہون ہے، دے دے اچھا اتولا بولے انہوں دل جو نہیں ڈاگ بیٹھے کنجر ہوئے ان کنجر دا دل نہیں دکھیا میرا دل بیٹھے ڈگ پیا کہ یار مسجد گردی پی یہ کنجر نہ سینما گراو نہ نہ چکرا گرو نہ کلب گراو نہ سکول گراو گراوٹ بھی شہر خدا دا گھر لبیا کیوں اس واسطے کہ ہوئے جو کافر کافر نو ہی خدا کے گھر نہ ہوں میں مسلمان نہیں سمجھا نہ میں مسلمان سمجھنا ہی نہیں نہ فوج نو نہ پولیس نو حکومت کو میں مسلمان سمجھتا ہی نہیں بس نہ ہی کافر نے تو کافرات بدتر کافر نے وہ ایماندار ہے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 چاہے رب نوی پسند آنگے کہ جنہوں دلان پہ ہے مستفا ترا بول سبحان اللہ. آه آه اللہ خیر ادلان شاہد مرے اخبار چی دے دل نو ہاتھ پڑے آه آه آه آه آه آه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 میری تقریر صرف وہ بندہ نال دن ہی نہیں بلا وا دروے مسجد گرے اجے مسلمان دا جیک گرے حبیب خدا دا دل دل دا اللہ اکبر, اللہ اکبر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 جی چ جدو ساندھ تسا چڑھو تے اے دسو اصا کی چڈیے تے توہین چڈ دین اصا کی چڑھیے اصل تے کوئی سر چڑھنے تو جانے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 اکبر فاروخ آزم عزت دی غیرت نہیں میرے مصطفیٰ دیاں گھر والیاں ساڈیاں ماما دی عزت دی غیرت نہیں رسول کریم کی عزت دی غیرت نہیں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 تو میرے مالک کتھے جا پہنچے ہلے آدھے نے تج نہ آ لے میں کچھ نہ آخ میں کچھ نہیں <tose> <tose>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 हाँ बाबा कि पाक पाकिस्तान इथे अंग्रेज का कानून चले चल के इथे चकड़ा चले थे क्योंकि पाक चल पाकिस्तान में बच्चे आपे पाके <laughs> सस्ती पाकी हथ चली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 کسائی جیڑا پارو کرنا ہونا نا کسائی وہ کئی دن نہ پچھو رکھ کے نا تو سائکل فیری سویرے آنا تو سو کھو کرتے نہیں کئی بار کسائی جانور کرنا نا تو بازار کی فیری مراؤں لکانو دکھاؤں بھی آ وے سویرے یہ آنا حال اج مسلم سویرے ہاں سویر ہے شام ہونی دوپہر ہونی موٹر سائکل پچھو بہ کے سرخی پاؤڈر لا کے ویخو ہی ہونی <laughs> لانت اے کوئی لکھ نہیں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 اپنی دھی بہن کی نمائش کرد ہے یہ ڈلہ بندہ دے اگے کیوں نہ جھکے گا یہ کیوں نہ بھی پاک کی ہمت نا روے گا یہ دشمن نہ گا؟ اے کیوں دین دا اللہ بنے گا او دین اس جس دل چھی بہنت خدا کسم جی. ذات دی میں پکی گل پیا جی میں نہیں ویکیا ڈلہ بندہ دین دی غیرت کرے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 جمہوریت وڈی وی لانت بھئی رن نہیں رن تو وکری ہوئی ووٹ چ بندہ خلور ہوا تو بندہ کلور ہوئے نا وہ بندہ ہوترا جا تو ووٹا کلور ہوئے تو پتا کی آدھے फलाना खलोता जी बुढ़ी वोट नहीं देना से एक लो <laughs> मतलब निकलिया ये वक्ता आोट एडी वी लानत ने के बुढ़ी तो बंदे वखरा कर लेंगे करके आगे लड़ते हैं आप समय से चमको है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 سمجھ آ گئی نک آئی گلیا کہ میں تین حد ود کے پاس واسطے بہت ہوگئے شغل میلہ لیکن نہیں پتا کہ سڈا کی خون پیا لگتا میریاں ایویں سچیاں سچیا او... کل میرا جلسہ جڑا سی اب جل اح کوئی پیر پیر پیرا کوئی پوتر او وڈے کے چنگے سن تو اگو نسل جی فیٹ کلو مرکی ہے جی مرضی فیٹ خلو ہاں جی انہیں جناب فون کیا پولیس والوں نو جی کہ مولوی غیر ملکوں پہ آجنٹ ان کی تلاشی لو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 جہی گل عوام نو سمجھ آ جائے نو سمجھ نہیں آ <laughs> <laughs> <سچا دین> <laughs>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 سولہ رب فرما مومن ان جڑے دوست اس قوم نو جنہوں اللہ کا ہویا ہے یعنی ما ہم منکم فرمایا یہ کافر نو دوست بنا مسلمان ہو نہ من کم نہ ادھر کے نہ ادھر کے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 ٹوڈ مسلم ٹھیک مردوال توسل منافا تو منافق اگے سونا رب فرما اتا خاجو ایمانا جنہ جمنا نے نے دے دگے اپنے ایمان اسلام دیاں دیا کسمان ڈھال بنایا ہے ڈھال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 اندر ہمیشہ مخالف رہنے گے آخر گے کہ جی تیراب فو نہیں بننا تو اصل تیرے نہیں بن گیا گن گئے تفصیل لکھے کہ کیڑے کیڑے نبی صحابہ سن پھر دین کی خاطر نہ پیو ویک نہ کوئی ماما ویک نہ براہ ویک نہ کمبا دیکھا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 حضرت سیدنا مولا علی حضرت حمزہ حضرت ابو عبید اپنے چاچے دے پترا نار دسو جیڑا رب جیڑا رب دین دشمن اے دے نال نہیں جوڑ اس رب اجازت دنی اس نو کہ تافرا نال جو رکھتے بےمانہ توجہ نہیں فرمائی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 میں سوال دتی جانا کہ تصا ملتان دے مفتیاں تے مفتی توں تو حل کرایا گیا مول سا دسو بھئی امام ہوتی دو بندی جمعہ پڑھاوے برولی ان کا کدی سمجھوتا ہو فکد جسجد ہو گیا تو دجیا نہیں ہوں دا.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 میرے فیملے تیرے سے نہیں بول کر دے تو خوش کس طرح فراہم کی غلط کی تھی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 قسم لگی جدہ قدرت میری جان چک گئے میرے پی علی گولڈ دے کول اگریز آئے انہیں آخلا شاہ جی ایک مسا رکھ تیری فوج نا تری قوم تیرے مسلمان مسلمانوں میں ساری انگریزی فوج ایک برتی ہوا جان ہے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 پانچ تے کام قتل کرا مستفا دین کا مخالف بنے اس ظالم دے پیچھے جب نماز ہونی ہے تو موڑی یزید دے پیچھے بھی ہو جانی میں حکومت دے بعتراض کرنا تو تصا لے جا جب لاؤ ہار سگریٹ کی ڈبی کے ات لکھا ہے خبردار تمبا نوشی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 تے ایک قتل کر گناہ نہیں الٹا خوشی تفریح بابا جی حکومت نہیں بند کر دی چاہیے کہ وڈے مرن سارے کینسر کیسر تے دل دیاں بیماریاں جہی حکومت وڈیاں نو مارنا چاہتی ہے تو چھوٹوں کے ہو ہوگی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 بس ہوسٹس وغیرہ چھاپیا خبر چھاپیا کتنے کمپنی طرف ہونا نا اچھا ڈیو دی طرف اچھا کم از کم ایف اے ہوم از کم ایف اے پاس کیوں لا تے پانی ہے آ دوسری بسا کلینر ہے کے نہیں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 جے مسلمان ہی سکھ چنگے جے مسلمان یہاں جناب میں واقعی مسلمان نے بس میم منا دو لو مسلمان نے خدا دی میرے موٹیاں کر لو حوصلہ کر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 <تصفح> لاہور جناح کالج میڈیکل کالج تے فلانے فلانے فسا لے جن ماسٹر ہندوستان کاروبار دسے نے پیسہ ہو جیسا کیسا ہونا کی لگے ان کو وقت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 خربوز گڑھے سرکی آپ بیٹھے ہو تو اونج کو شاہ روبائی دی فرمائش کی سرکی کی روبائی سرکی آسمنگ اچھا سنیا بھی کئی ہلکے بیٹھے نے مجھے چلو, انہا چلو انہا چسکا لگ جائے تھوڑا جا کئی سنی بیٹھے نے سریکی دا من شہر آندا وہ آتا چا سکول کھولے سب لوگ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 نہ میک اپ نہمپو کرہار سنگار کھڑا وے دن مخصوم کھلے واہ گدڑا دے مخصوم خلے واہ گدڑا دے چھڑ چیتیاں کھا وے دن چڑ پسند کر کے چوڑ چن پیتیاں کھا وین اس کا لوٹ برباد کر جی سینا سینما تن پڑیاں این پڑھیا اڑیاں کا کم, <تصفح> کم <تصفح> کی ہے صاحب او پتا کہ کولی دومکا لائی دتا یہ بختاری پہلو سیکھدی سکل چکل ڈراما ہونا ناچ ہونا دسنا استعمال سکھا دیا سارا کچھ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 جدڑ سکھری مف سارے کمینیاں لچیاں واسطے بولیا نہیں اس طرح سار کنجر سار کافر سار جہدی سار چوڑا سار سارے سار کوئی ہے فرق ہے فرق یہ کہڑی گل ہے یہ سڈا اسلام ہے جڑا فرق اللہ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 तो बड़ा अजीब लगना प्यासी वैक्सी का मिलापू बहूद रखी है बोलिया मैं नाराज क्यों दे कैसे है, दारी है, है। की हैम है, है, होगा